السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه قال الله سبحانه وتعالى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 فتحل ان الرحیم صورت البقرہ آیت نمبر چون کی تلاوت کی گئی ہے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اور جب موسا نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم بے شک تم نے بچھڑے کو اپنے پکڑنے کے ساتھ اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے پس تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو پس اپنے آپ کو قتل کرو یہ تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک بہتر ہے تو اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہے بچھڑے کو معبود بنانے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو دنیا میں سخت سزا دی سورہ اعراف آیت نمبر ایک میں اللہ کا فرمان ہے اِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُفْتَرِينَ بے شک جن لوگوں نے بچھڑے کو پکڑا یعنی معبود بنایا ان قریب انہیں ان کے رب کی طرف سے بڑا غزب پہنچے گا اور بڑی رسوائی دنیا کی زندگی میں بھی ہوگی اور ہم جھوٹ باندھنے والوں کو اسی طرح بدلا دیتے ہیں فتوب الا بار بنی اسرائیل نے ایک دوسرے کو قتل کیا وہ اپنے کیے پر نادم ہوئے اور مغفرت کی دعائیں کرنے لگے اسی طرح اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سور اعراف آیت نمبر ایک سو انچاس میں اوم کد بلو کوم نلم یور ہم نہ رب ن و لم, لم خوص اور جب وہ پشیمان ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ بے شک وہ تو گمراہ ہو گئے ہیں تو انہوں نے کہا یقیناً اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں نہ بخشا تو ہم ضرور ہی خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے فخل ان کے الفاظ ہیں بنی اسرائیل میں جس طرح شادی شدہ زانی کی سزا رجم تھی اسی طرح شرک کا ارتکاب کرنے پر بھی انہیں قتل کی سزا سنائی گئی اور اس پر عمل ہوا ہماری امت میں ارتداد کی سزا قتل ہے جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنا دین بدل لے یعنی مرتد ہو جائے اسے قتل کر دو صحیح بخاری کتاب الجہاد اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کا خون حلال نہیں مگر تین میں سے ایک سبب سے قساس میں یعنی جان کے بدلے جان اگر کوئی قتل کر دے تو اس کو اس کے بدلے میں قتل کیا جا سکتا ہے ثابت ہونے پر شادی شدہ ہو کر ذنا کرے ثابت ہو جائے تب وہ اسے قتل کیا جائے گا اپنے دین کو چھوڑنے والا جماعت کو ترک کرنے والا دین چھوڑ کر اسلام چھوڑ کر کفر اور شرک میں جانے والا اس کی سزا قتل ہے صحیح بخاری کتاب الدیات مگر اتنی تخفیف کر دی گئی کہ مرتد توبہ کر لے تو اسے معاف کر دیا جائے گا البتہ رجم کی حد توبہ کے باوجود جاری کی جائے گی تو ان کو یہ سزا سنائی گئی کہ تم نے اللہ کا دین چھوڑ کر توحید کا خالص عقیدہ چھوڑ کر شرک اختیار کیا اب اپنے آپ کو قتل کرو یعنی تمہاری سزا ہے کہ تم قتل ہو تو یہ اللہ کا حکم ان پر نازل ہوا اور یہ حکم کوئی عجیب نہیں بلکہ ہماری امت میں بھی اگر کوئی مرتد ہو جائے تو اس کی یہی سزا ہے اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور بنو اسرائیل پر آنے والے عذاب ان کی سزائیں اور جس طرح وہ گناہوں پر ڈٹائی کے ساتھ ڈٹے رہتے اسے سمجھنے کی توفیق دے اور ہم کم از کم اپنے آپ کو بچائیں کہ ہم ایسے گناہوں میں شامل نہ ہوں ان, ان گناہوں سے بچیں اور فرما برداری میں رہیں اللہ رب العالمین مجھے اور آپ سب بھائیوں بہنوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانا ان الحمد رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن